وہ مارس کی ذمہ داری ہے کہ زکوات ضروری ہے جب کسی ادارے کو زکوات دی جائے تو وہ زکوات کے مستحق کو زکوت دے کر اس کا شرعی ہی ہیلا کراتے ہیں مدرسے کے جو محتمین یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ میں رقم تاکہ تملی کی شرط پوری ہو جائے اور اس کے پانچ جماعت کے خزانے میں جمع کرنا